ین ان شب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الرعاة کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ قرآن حکیم کا تیرمہ پارہ ہے اور سورت کا نمبر بھی تیرہ ہے سورة الرعاة سے مطالعہ شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام م م را تلک آیات الکتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين سوره الرعد کا متالق شروع کر رہے مصحف میں اس کو مدنی سورت لکھا گیا ہے یہ بھی ایک رائے کی البتہ کئی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں بھی مکی صورتوں کی بنیادی موضوعات ہمارے سامنے آئیں گے توحید کا تذکرہ بھی رسالت کا بیان بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ بھی ہے اور مشقین کا جو شرک ہے اس کا رد بھی کیا گیا ہے اس کی نفی بھی کی گئی ہے الف <لام ميم را> یہ حروف مقطعات ہیں ان کا اصل مفہوم اللہ ہی کے علم ہے اور نبی اکرم علیہ السلام نے ان کی وضاحت نہیں فرمائی تلکہ آیات و کتاب یہ اور کتاب یعنی قرآن کریم کی آیات ہیں ولبی ان ضلع میں رب حق اور اے نبی علیہ السلام جو آپ اور آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق ہے ولا کرم نا سیلا لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالی ہے کہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا کسی ستون یعنی سہارے کے بغیر جسے تم دیکھتے ہو غیر مرئی نہ نظر آنے والے کچھ سہارے تو ہیں جو اللہ نے قائم کر رکھے ہیں مگر ہمیں دکھائی کچھ نہیں دیتا نیوی چھتری کو گویا ہم اپنے اوپر بغیر ستون کے دیکھتے ہیں تو مسا الرش پھر اللہ نے اپنی شان کے مطابق عرش پر قرار حاصل کیا الشمس والقمر اور سورت اور چاند کو مسخر کر دیا یعنی اس, اس طرح ان کا نظام بنایا کہ لوگوں کے لیے زمین پر زندگی بسر کرنا آسان ہو گیا مسخر کرنا دو اعتبارات سے ہوتا ہے ایک تو کسی شے پہ بالکل اختیار بندوں کو دے دیا جائے جانوروں پر اختیار دے دیا زمین کے کچھ وسائل پر دے دیا اور ایک ہے مسقر کرنے کا مطلب کہ خدمت پر لگا دیا گیا یعنی چاند ہمارے کنٹرول میں تو نہیں دیا گیا سورج ہمارے کنٹرول میں تو نہیں دیا گیا لیکن ان کی ترتیب ایسی رکھی گئی کہ ان سے ہماری زندگی زمین پر برقرار رہنے میں سہولت ہے کلو یجری اجن مسمہ ہرے چلتا رہے کہ مدت مقررہ تک یدبر الامر اللہ معاملات کی تقدیر فرماتا ہے وہ نشانیاں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ سے ملاقات کا یقین کرو وہ ندی مدل اردو اجالا رواسی و اور وہ اللہ نے جسے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ بنائے اور نہریں جاری کر دیما جالی نئی اور ہر قسم کے پھل اللہ نے پیدا فرمائے اور اس میں دو دو قسمیں بنائی یعنی ایک تلخ ہے کڑوا مزاج یعنی ٹیسٹ والا کچھ بہت سے ایسے کے جو میٹھے ذائقے کے ہوا کرتے ہیں اور اس میں تھوڑی تلخی بھی ہے تو اس میں بھی تاثیر ہوتی ہے جو انسان ہی کے فائدے کے لیے جو اشل لیل و وہ دن کو رات سے ڈھاپتا ہے ان فی ذالک الایات لقوم يتفکرون بیشک اس میں نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں یہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وفال ارض کتاب متجادرات وجنات من اعناب ومزارع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد اور زمین میں باہم ملے ہوئے قطعات ہیں اراضی ہیں علاقے ہیں جہاں ایک جیسے قطع ہمیں دکھائی دیتے ہیں فصل اگ رہی ہے بہم ملے ہوئے قطعات ہیں اور باغات ہیں انگوروں کے اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ایسے بھی کہ ایک جڑ سے دو تنوں والے ہیں اور بغیر دو تنوں والے بھی بازارت ایسے کہ ایک ہی, ہی جڑ سے وہ نکلنے مگر ان کے دو تن ہوا کرتے ہیں شان کیا ہے یسقا واحد ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے سبحان اللہ زمین ایک ہے برسنے والا پانی ایک ہے لیکن کس قدر رنگینی ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کس قدر پھنسے ہیں پھول ہیں پودے ہیں پھل ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں منفا گلو بابہ اعلیٰ بآن فی القل اور ہم فزیدت دیتے ہیں ان میں سے باس کو دوسروں پر ذائقے کے اعتبار سے ان نپیزات قومی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں اب منکرین آخرت کا تذکرہ عجب فعجب قولهم اور اگر نبی علیہ السلام آپ کو تعجب کرنا ہو تو تعجب تو اس بات پر ہونا چاہیے ان کے اس قول پر ادا کنہ تو لطیف جدید کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ نئی زندگی پائیں گے اولا اک اللہ دینا یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے طرف کا انکار کیا قبل اور اے نبی علیہ السلام وہ اولا اک اللہ اور آپسی رحمت سے پہلے آداب جلدی مانگتے ہیں وہ بات کہ لے آؤ آداب اگر تم سچوں میں سے ہو وقد خلط من قبل مفت حالانکہ گزر چکی ہے ان سے پہلے بھی عبرت سزائیں پچھلوں نے بھی اس طرح کی ہٹ دھرمی کے روش اختیار کی تو وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے گئے عبرت کے طور یہ واقعات ان کے سامنے ہے وہ ان مربع وسلطل بے شک آب کرب ان کے کے باوجود لوگوں کے لیے مفرت فرمانے والا ہے وہ ان مربت الشدید القاب اور بے شک کرب سخت سزا سخت دینے والا بھی ہے اب یہ دونوں شانے ہیں بندے کے اوپر ہے کہ وہ کس شان کو اپنے آپ کو مستحق بنانے کی کوشش کر رہا ہے میں عقول اور کافر کہتے کہ ان کے رب کے طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گ نبی آپ تو مند خبردارے بلک قوم اور ہر قوم کے لیے کھادی ہوا ہر دور میں ہر علاقے میں کہی ہر قوم میں کہی اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تشمل وما, وما تزداد اللہ جانتا جو کوئی کے ہر مادہ یعنی فیمل اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور جو کچھ رحمس میں سکڑتا اور بڑھتا ہے بک الرشین اور ہر شے اللہ ہر شے اس کے نزیک اس کا ایک اندازہ مقرر ہے یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت کے مطابق اس کے مقرر کردہ معاملات کے مطابق ہو رہا ہے اللہ کی شان کا مزید بیان عالب الغ و اللہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے سسے بڑا سسے مرتبے والا ہے, برابر ہے تم میں سے جو بات کہے یا جو اس کو کر کہے اللہ تو ہر ایک کو جانتا ہے اور جو رات میں چھپ رہا ہے اور جو دن میں چلنے پھرنے والا ہے سب کچھ اللہ کے علم میں لہوم کے باتی خلفی اس کے پہرے دار ہیں انسان کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی یا نمبر اللہ, اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں لوگوں کے اعمال کی بھی حفاظت ہو رہی ہے لوگوں کی جانوں کی بھی بہرحال حفاظت ہو رہی ہے ان بے شک اللہ کسی قوم کی عمدہ حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدل لے ایسی بات پہلے بھی آ چکی ہے کسی امت کو اللہ نے کسی قوم کو نعمت دے رکھی وہ اپنے آپ کو اللہ کی نعمت کا مستحق ثابت کرے تو اللہ تعالیٰ نعمت دے رکھے گا اس کو لیکن اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کی اس نعمت کا مستحق ثابت نہیں کرتی نہ ہمجاری نالائکی پر اتر آئی وہ قوم تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس سے واپس لے لیتا ہے وہ ادا اللہ اور جب کسی قوم کے ساتھ اللہ کسی تکلیف کا نقصان کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو وہ ٹلنے, اس کے پھر ٹلنے کا نہیں ہے مِن بُونِ مِن اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے اور وہ اللہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے ڈر کے اس بات کا یہ گر گئی تو کسی کا نقصان نہ ہو جائے اور امید کس بات کی کہ بجلی کے بعد بارش کا بھی برسنے کا معاملہ ہوگا جو کہ نفع کا باعث ہوتی ہے میور شیو صحابت فقال اور اٹھاتا ہے اللہ بوجھل بادل ان بادلوں میں ٹنو پانی ہوتا ہے اور پھر وہ بادلوں کو کھول کر اللہ برسا کر بارش برسا رہا ہوتا ہے راگ بشم بھی, بھی, بھی اور گرج یہ بادلوں میں جو گرج ہوتی ہے وہ گرج بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ولمت بن خیفتی اور فرشتے بھی اللہ کے ڈر سے اس کی تصویر کرتے ہیں بِهَا مَن اور وہ والی ہے پھر جس پر چاہتا ہے, گرا دیتا ہے وَهُم اور وہ یعنی کافر اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں لہ دل حق کو اسی اللہ کو پکارنا برحق ہے وہ اللہ اور اس کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں لَا وہ اس کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے مگر جیسے کہ اس طرح کا جیسے شخص ہو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے اور وہ اس تک پہنچنے والا نہیں جیسے کوئی سمندر دریا کے سامنے کھڑا ہاتھ پھیلا کر کہ میرے منہ میں آ جائے پانی تو نہیں آئے گا اسی طرح یہ جو بات ال پرس غیر اللہ کو اللہ کے سوا اوروں کو پکار رہے ہیں ان کا پکارنا بھی بےکار ہے وما دوافرین اللہ فی وفروں کی پکار گمراہی کی سیوا اور ناکامی کی سیوا کچھ بھی نہیں ولی اسلم اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہو زمین میں خوشی سے یا ناخوشی سے ہر ایک اس کے حکم کا پابند ہے وہ اور ان کے سائے بھی بھی شام کے یہ سجدہ ہے سجدہ سلام پوچھیے آسمان و زمین کا رب کون ہے یہ لوگ جواب نہیں دیں گے قل اللہ آ فرما دیجیے اللہ یہ جواب کیوں نہیں دے رہے رب وہ ہے تو مخالف بھی وہی ہے معبود بھی وہ ہے لیکن یہ تو دوسروں کی پوجا پاٹ میں لگی ہوئی جواب نہیں دے رہے قل اللہ آ فرما دیجیے اللہ قل افق تخت کل افق تخب تم فرمائیے کیا تم اس کی سفا بناتے ہو اولیاء حمایتی پشپنا کرنے والے جو اپنی جانوں کے لیے بھی کچھ اختیار نہیں رکھتے کا نہ کسی نقصان کا کل حلب الما بالبیر آپ فرمائیے ام ہل تصبات تو کیا اجالا اور اندھیرے برابر ہو جائیں گے شرکا خراق ہی وہ اللہ کے شریک بناتے ہیں کیا, کیا وہ اللہ کے جو شریک بناتے ہیں ان شریکوں نے مخلوق پیدا کی ہے اللہ کی تخلیق کی طرح کہ پیدائش ان لوگوں پر مشتبہ ہو گئی ہے اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہے دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہے یہ غیر اللہ جو معبود جن تم نے بنا رکھے اللہ کے سوا یہ تو مخلوق ہے یہ اور خالق کیسے برابر ہو سکتے ہیں قل اللہ خالق و کلی افرمادیجی کہ اللہ وہ ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے وہ هو الواحد القہار اور وہ اللہ یقطا ہے غالب ہے۔ اب بڑی انتی مثالیں ہیں حق و باطل کی دو مثالیں آ رہی ہیں اور اس سے حق و باطل کا بھی فرق ہے اور بعض اوقات باطل تھوڑا سا غالب دکھائی دیتا ہے اس کی حقیقت کو اللہ سبحانہ وتعالى نے بہت خوبصورت انداز سے بیان فرمایا ارشاد ہوا انزل من السماء ماء اللہ نے آسمان سے بارش برسائی فصالت اودیت مقدریھا تو ندی نالے اپنے اپنے انداز سے بہ نکلے نالے سے مراد بھی ہمارے گندے نالے نہیں وہ برساتی نالے جنہیں کہتے ہیں کہ جس میں بارش کے موسم میں پانی آتا ہے یہ ذرا جو آج کل ہمارے بچے ہیں نا ان کے لیے تھوڑی تھوڑی سیلاد کو یہ الفاظ کو واضح کرنے کی ضرورت ہوتی بارہ تو وہ بارش برسی ندی نالوں میں پانی بہ اٹھا اس بارش کے پانی کے نتیجے میں پانی روا ہو گیا فہ تمہ نے سعید پھر اٹھا لایا نالا پھولا ہوا جھاگ وہ جو پانی بہ رہا ہے پانی تو بہ رہا ہے لیکن اوپر کیا نظر آ رہا ہے جھاگ کچھ کچرا بھی اس میں ہوتا ہے جو مکس ہو جاتا ہے تو اوپر جھاگ دکھائی دیتا ہے نیچے پانی ایک اور مثال ومیوں اور جو کچھ وہ آگ میں تپاتے ہیں زیور بنانے کے لیے یا اور سامان تیار کرنے کے لیے اس میں بھی اسی طرح کا جھاگ ہوتا ہے چاہے وہ سونے چاندی کے زیورات ہوئے اور دھاتوں کو پہلے پگلایا جاتا ہے تو جب وہ دھات کو ڈالا جاتا ہے آگ میں تو اصل تو نیچے رہ جاتی ہے اور جو شہ ہے اور اوپر کیا نظر آتا ہے جھاگ اور کھوڑ یہ دو مثالیں ہو گئی اوپر جھاگ نظر آ رہا پانی نیچے ہے اوپر جو ہے وہ کھوڑ نظر آ رہی جھاگ نظر آ رہا ہے اصل دھات نیچے ہے اللہ فرما رہا ہے کردار رید رب اللہ حق اسی طرح اللہ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے یہ بھی حق و باطل کی مثال ہے کیا مطلب کئی مرتبہ بظاہر باطل غالب دکھائی دیتا ہے اور حق والے یا حق بظاہر مغلوب دکھائی دیتا ہے لیکن یاد رہے یہ جو جھاگ ہے کبھی اکیلے سے الگ سے نظر نہیں آتا یہ بےچارہ پانی کے اوپر ہی نظر آئے گا یہ کھوٹ بھی الگ سے نظر نہیں آئے گی یہ پانی کے اوپر بھی نظر آئے گی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے باطل بھی حق کے تو پیل یا حق کا کو سہارا لے کے کھڑا رہنا چاہتا ہے لیکن اس کو سبات نہیں ہے اس کو کرار نہیں ہے فرمایا وہ اور جو شہ لوگوں کو نفع دینے والی ہے فیم کل اور زمین میں باقی رہتی ہے یہ ہے اصل بات جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے باطل کی کوئی بنیاد نہیں ہوا کرتی بظاہر وہ سرچر جو ہے وہ آ, بہت زیادہ غالب نظر آ رہا ہے یہ وقتی معاملہ ہے جھاگ کی طرح ایک وقت آئے گا جھاگ اڑ جاتا ہے یہ باطل بھی مٹ جائے گا اور اصل شے کیا رہے گی جو لوگوں کو نفع دینے والی ہے جو قرار پکڑنے والی جو سباد اختیار کرنے والی ہے اور وہ ہے حق کا معاملہ ہاں اللہ نے تو مثالیں عطا فرما دی لیکن اصل ایک اور نقطہ کیا ہے یہ حق والے اپنے حق پر ہونے کا ثبوت تو پیش کریں حق والے ڈٹے تو سہی جمے تو صحیح, صحیح سقامت کا مظاہرہ تو کریں جب یہ حق والے استقامت کا مظاہرہ کریں گے اپنا تن من دھن لگانے کو تیار ہو جائیں گے جیسے کہ تیس سو تیرہ بدر میں کھڑے ہو گئے تھے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی اور باطل کو اللہ نابود بھی کر دے گا اور اس دن کو فرقان بھی اللہ تعالیٰ قرار دے دے گا یہ ہے اصل نکتہ تو ہمیں ترقی کیا دلائے گی پریشان نہ ہونا باطل کے ذرا سے غلبے کو دیکھ کر پریشان نہ ہونا یہ جھوٹ کے جیسے پاؤں نہیں باطل کو کرار نہیں تم اگر حق پر ڈٹے رہے تو بالآخر یہ باطل مٹیدہ ختم ہوگا اور وہ شان سورہ بنی اسرائیل ایت نمبر 81 میں جال حق ازحق الباطل ان الباطل كان کا حق اگے اور باطل مٹ گیا بیشک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے وا اما ما ينفع الناس فيمكث في الار جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے والی وہ زمین میں باقی رہتی ہیں قذار يضرب اللہ الامثال اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے اور لوگوں نے رب کا حکم لو ما اگر جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ ان کا ہو جائے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو جائے کہ وہ اس کو فدیے میں دے کر کل بچنا چاہے نہیں ممکن بچیں گے نہیں ایک سوء الحساب। لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہوگا جہنم اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اللہ پلا میں انا چاہتے ہیں جہنم کے آداب سے افمیہ الحق و کمن تو کیا وہ شخص کے جو جانتا ہے جو کچھ نازی کیا گیا اے نبی علیہ السلام آپ اور کے رب کی طرف سے وہ حق ہے کیا یہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھا ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس کو حق کی روشنی مل گئی اور اندھیروں میں ابھی سرگردہ ہے, پھر رہا ہے اسی کے اندر کیسے برابر ہو سکتے ہیں ان نمایت ذکر انباخ یقیناً نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں اگلی چل آیات میں کم و بیش کو دس کے قریب سے خات بیان ہو رہی ہیں ان لوگوں کی جو حق والے ہیں ان لوگوں کے جو حق کا ساتھ دینے والے ہوں گے اللہ ان لوگوں اور یہ سفار مجھے اور آپ کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ارشاد ہوا اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے احد کو پورا کرتے ہیں عالم ارواح میں بھی تھا اللہ کو رب ماننا اور ایک بندہ ایمان لاتا ہے تو کلمہ پڑتا ہے ہر نماز میں اییا کا نا دہراتا ہے و عیا کا نئی دہراتا ہے اور سمعنا و افانہ کہتا ہے اللہ سے کیے ہوئے کو پورا کرتے ہیں ولا ينقضوا الميثاق اور پختہ قول و اقرار کو توڑتے نہیں یعنی اللہ سے جو پختہ عہد کیا اس کے خلاف نہیں کرتے والذین يصلون ما امر الله به ان يصلوا اور وہ لوگ جو اسے جوڑے رکھتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اسے جوڑا جائے مراد صلہ رحمی کا نہ کے ساتھ تعلق قائم بھی رکھنا اور ان سے رَبَّهُمْ شبہ السُّوءَ ہوں اور وہ اپنے رسے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں یہ صاحب ایمان کی علامت منافق گناہ کرتا ہے نچنتا بے خوف رہتا ہے لیکن ایمان والا نیکیاں کر کے بھی ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوں گی کہ نہ ہوں گی وہ خوف نسو الحساب کا خوف رکھتے ہیں <رَبِّهِم> اور جن لوگوں نے اپنے رب کی خوشی اور رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا یہ صبر پوری زندگی پر محیط ہے کچھ دنوں بعد انشاءاللہ شاء فرقان پڑھیں گے سورف فرقان کے آخر میں ہے جنت کے بالا خانے ملٹی سٹوری بینگلور جو آتا ہوں گے اہل جنت کو وہ ان کے صبر کی وجہ سے پوری زندگی مومن کی صبر سے تعبیر کی گئی ہے قرآن میں کئی مرتبہ سالان نماز قائم کی مِن مَا پوشیدہ طور پر بھی, اور طور پر بھی اور وہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے برائی کا جواب بھلائی سے دیتے اتنا عمدہ ان کا کردار ہے اللہ و قبدار یہ بولو گے جن کے لیے آخرت کا گھر ہے جنات و آدن ہمیشہ کے بابات اس میں داخل ہوں گے ومن صلح من اور ان کے وہ باپ دادا اور بیویاں اور اولاد جو نیک ہوئے یہ ہے اہم معاملہ گھر والے نیکی کی راہ پر ہوں ہدایت کے راستے پر ہوں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پہلا ہو اللہ جمع فرما دے گا اللہ ہمیں ایسے ہی گھرانے عطا فرمائے شرط لگائی باپ دادا بیویاں اولاد کون جو نیک ہوئے وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے سلام تم یہ کہتے ہوئے کہ تم پر سلامتی ہو بیما صبر اس کے بدلے کہ تم نے صبر کیا پھر دیکھیے پوری زندگی مومن کی صبر سے تعبیر کر دی گیا رمضان کے مہینے کے بھی حضور نے کیا فرمایا شاہ ربر صبر کا مہینہ ہے بھو بھوک ہے پیار برداشت کرنی ہے اینڈ سو آن تو رمدان کا مہینہ بھی صبر اس کا صبر کا مہینہ قرار دیا گیا اور اہل جنت تو جنت عطا ہو رہی ہے اللہ کی شان کریمی صبر کی وجہ سے فن امر و بس کیا خوب ہے آخرت کا گھر اللہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو وعدے کو پورا کرنے والے جو سلا رحمی کرنے والے جو اللہ کے آداب سے ڈرنے والے جو صبر کرنے والے اللہ کی رضا کی خاطر جو نماز قائم کرنے والے جو اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والے پوشید و ظاہری طور پر جو بت کا بدلہ بھلائی سے دینے والے یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے جنت ہے ہمیشہ کا گھر ہے اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے اس کے برعکس وہ لوگ جو باطل پرست ہوں گے حق کا ساتھ دینا تو دور کے بعد حق کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں گے ایسے باطل پرستوں کا تذکرہ اور ان کی صفات کا بیان والذین القدم عہد اللہ نما بعد نہیں تھا اور جو لوگ اللہ کا عہد اس کو پختہ کر لینے کے بعد توڑتے ہیں وہا امر اللہ بھی ہیں جس کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اسے جوڑا جائے یعنی قطع رہی کرتے ہیں رشتے توڑتے ہیں, الارض ہیں جن کے لیے ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے اللہ قدر اللہ ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے یہ اللہ کی مشیت اور اس کے فیصلے ہیں دنیا اور وہ فریح و دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے فی اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بڑی ہی حقیر سی اور کافر کہہ دے کہ ان پر ان کے رب کی کے طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی قُلْ اِنَّ آپ فرما دیجئے بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اپنی طرف راستہ آتا فرماتا ہے اس اس کو جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو اسی سے سمجھ کہ جو رجوع کرنے کی روش پر ہے اس کو ہدایت ملتی ہے جو ہٹ دھرمی پر آ گیا اس کو پھر گمراہی کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے کون ہے رجوع کرنے والے اللہ دین آبنو جو ایمان لائے قلوب ذکر اللہ اور ان کے دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے علام بِذِكْرِ اللہ تَطْمَئِنُّ ان آگاہ ہو جاؤ کہ دل اللہ کے ذکر ہی سے اطمینان پاتے ہیں یہ ہے یاد الہی جو بہت بڑی دولت بہت بڑی نعمت ہے آج بہت ساری بیماریاں ہیں ظاہری بات اس کی کچھ فزیکل کاز بھی ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ کیا جی دل سیٹسفائڈ نہیں ہے دلوں کے اندر مسائل ہیں اور اسی کے آدھار پہ جسم کے مختلف حصوں کے اندر مختلف شکلوں میں ہو رہا ہوتا ہے تو ہارڈ جو ہے وہ سیٹسفائڈ نہیں ہے جناب اس وجہ سے بہت سارے مسائل کا اور بیماریوں کا پریشانیوں کا شکار ہیں اللہ کا کلام کہتا ہے کہ یہ دلوں کو اطمینان یہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے آپ بھی دو رقط عطا کرے توجہ کے ساتھ ادا کریں لو لگ جائے ڈائریک ڈائلنگ ہو جائے دو آنسوی بہالے سیٹسفائڈ ہو کے جاتا ہے جی اور کسی سپر مارکیٹ میں چلے جائے ویسے ہی ڈالر کا ڈور بڑھ گیا جی مسائل بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اچھی خاصی شاپنگ کرنے کے بعد بھی گھر والوں کی طرف سے آتا ہے یہ تو آیا نہیں وہ تو لائے نہیں جی بہرحال وہ کرنا ہے ظاہر آباد ہے گھر گھر ہستی کے کام تو نمٹانے ہیں لیکن اتر ٹینشن بہت ہے اور یہاں دو روپے بھی خرچ نہیں ہوتے صرف دو آنسو کی بات ہے دو کلمات کی بات ہے زبان پر لے آؤ سبحان اللہ و سبحان اللہ حضور فرمات علی سلاۃ السلام کلیم اطانی علی طانی السانی فقیل اطانی فلم محبوب اطانی اللہ رحمانی سبحان اللہ البحمدی سبحان اللہ العظیم دو کلمے ہیں زبان پر ہلکے میزان میں بہت بھاری رحمان کو بڑے محبوب یہ بخاری شریف کے آخری حدیث سے سبحان اللہ وحمدی سبحان اللہ اضیم اللہ تعالی اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے آج بہت سارے مسائل کا بہت بڑا حل اسی میں ہے کہ اللہ کی یاد اللہ کا ذکر یہ قرآن بھی ہے اعلیٰ ترین ہے نماز بھی جامع ترین ہے اور لا الہ الا اللہ ہے وہ حدیث میں افضل ترین ہے اور پھر حضور کی بتائی ہوئی دعائیں حضور کے بتائے ہوئے مستقل ان کو اپنے معمولات میں شامل رکھنا پھر کیسا اطمینان اللہ اکبر صحابہ ہیں ان کو سولی دی جا رہی ہے اور زب... ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے تیر لگ رہا ہے اور زبان پر کیا ہے رب کعبہ کی قسم میں تو میں تو کامیاب ہو گیا پھر بندہ ہنسی خوشی اللہ کے خاطر جان بھی دینے کو تیار ہو جاتا ہے。اتنا اطمینان اس کے باطن میں ہوتا ہے اللہ ہو اکبر جادوگروں کو اطمینان ملا <تصفح> معاف کیجئے گا جادوگروں کو اطمینان مل گیا تھا نا اس کے سامنے بات کی کھڑے ہوتے ہیں فرون جیسے ظالم اور جابر کے سامنے یہ بہت بڑی دولت یہ پیسوں سے نہیں ملتی یہ کریڈٹ کارڈ سے نہیں ملتی یہ آن لائن نہیں ملتی یہ تو اس دل میں اللہ کا یا ذکر ہو اور زبان پر اللہ کا ذکر ہو اور وجود ثابت کرے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے یہ پورا ذکر کا مکمل پیکج دل میں بھی زبان پر بھی اور وجود میں ذکر کیا ہے مؤمن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کامل اطمینان بندوں کو میسر آتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کسرت ذکر الہی کی توفیق عطا فرمائے حضور نے تو یہاں تک فرمائے علیہ السلام اللہ اکبر اتنا کسرت سے اللہ کا ذکر کرو اتنا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو یعنی بولتے رہو زبان سے جاری رہے کہ لوگ تمہیں پاگل کہنا شروع کر دیں ہمارا خیر پاگل بڑبڑاتا بہت ہے بولتا بہت ہے بولتا بہت زبان چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے اسی کو پاگل کہتے نا ہم لوگ عجیب بات حضور فرمانے اتنا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر دیں دیوانہ ہو جاؤ کس کے خالق کائنات کے اللہ بکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کے اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے اللہ دین آمن وامن ہاتھی تال جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے توبہ ہے جنت کے درخت کا نام بھی توبہ ہے اور اس کا لغوی ترجمہ ہے خوشحالی جو لائے جنہوں نے نیک اعمال کیا ان کے لیے خوشحالی ہے وہ حسن آپ اور ان کا ٹھکانا ہے کدا لکھی امت ان قدخل قبر امام اسی طرح اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ سے پہلے اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا گزر چکی ہیں اس سے پہلے بھی امتیں لٹت لوا علیم الدی اور وحینہ علی کا تاکہ جو ہم نے وہیں آپ کی طرف کی ہے آپ اس کو پڑھ کر سنائیں اور یہ لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں ربی آفرمائی وہ اللہ <سؤال> میرا رب ہے لا الح <سؤال> کے سوا کوئی معبود نہیں ارے ہیل تو متاب میں نے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے قرآن ایسا ہوتا کہ اس سے پہاڑ چل پڑتے یا اس سے زمین پھٹ جاتی یا اس کے ذریعے مردے باتیں کرنے لگ جاتے وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے کیونکہ ہر دھرمی کے انتہا پر آ چکے ہیں بل اللہ امرو جمی بلکہ اللہ ہی کے تمام کاموں کا اختیار ہے آمنوا لحل الناس جميعا تو کیا مومنوں کو اس بات سے اتنا نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا لیکن زبردستی کا معاملہ نہیں ملا یزال اللہ كفروا تصيبهم بما ہوں قور آفروں کے امال کے بدلے ہمیشہ سخت مصیبت پہنچتی رہے گی اور تف القریبار ہند یا ان کے گھر کے قریب کوئی مصیبت حتیٰ اللہ بعد اللہ،, یہاں تک اللہ کا وعدہ آ جائے اِنَّ اللہ لَا يخلف اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا بال قدیث کا مذاق اڑایا گیا کافر کو ڈھیل دینے کی پکڑ کی پکئی فکان میرا آداب کیسا تھا بھلا وہ یعنی اللہ جو ہر شخص کے اعمال کا نگراں ہے وہ ان جھوٹے معبودوں کی طرح ہو سکتا ہے جن کو یہ پکارتے ہیں یہ جھوٹے معبود تو بے بس سے کچھ نہیں جانتے بجان اللہ شبہ کا اور انہوں نے بنا لی اللہ کے شریک کلسمو ہوں نبی علیہ السلام سے فرمائی ان کے نام تو لوت ام تونب بھی کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو پوری زمین میں اس کے علم میں نہیں یا محض ظاہری اوپری اوبر کی بات کرتے ہو یعنی تمہارے پاس کوئی علم نہیں اور بلا علم تم جھوٹی باتیں اللہ کی طرح منسوخ کرتے ہو بل کفرانی سبھی بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے فریب خوش نما بنا دیے گئے اور وہ ہدایت کے راستے سے روک دیے گئے, گئے گندگی کے راستے پر چل پڑے تو گندگی ہی اچھی لگ رہی ہے جیسے جس نے اوریجنل کو ٹیسٹ نہ کیا ہو وہ آرٹیفیشل پر ہی بیچارا مطمئن ہو جاتا ہے جو قرآن کے قریب نہ آیا ہو اس کو کبھی راک اینڈ رول میں اور کبھی ڈسکو میں کسی ڈانس میں کسی گندی چیزوں میں مزہ آ رہا ہوتا ہے اس لیے کہ اوریجنل کو کبھی اس نے ٹیسٹ نہیں کیا ہے اور آپ نے میں نے اب اوریجنل سے اپنا آپ کو جوڑ لیا ہے تو باقی چیزیں ہمیں کیا لگنی چاہیے اللہ مجھے اور آپ کو اس کا یقین فرما ہے دس از داجنل ون یہ ہماری روح کی غذا ہے وہ سارا کچھ ڈرامے بازی ہے روح کی سزا ہے وہ نفس کی غذا ہے اور برائی کی دعوت دیتا ہے نفس اس نفس کی غذا ہے یہ اللہ کا کلام یہ ہماری روح کی اصل غذا ہے تو جو گندگی کے راستے پر چلتا ہے گندگی اس کو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے فما الحماد جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں لہم عذاب فی الحیات دنیا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں آداب ہے بلا عذاب الآخرت اشق ہو اور آخرت کا آزاب نہایت تکلیف ہے ومان الحمن اللہ واق اور ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا مطلت اس جنت کے کی کہتے جس کا تقوا والوں سے وعدہ کیا گیا ہے تجریح تیل انہار ایسی ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اکلوہا دیا امو اور اس کے پھل ہمیشہ کے لیے ہے اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ کا ہوگا کیسا کہ سایہ ہوگا سو برس بھی ایک سوار ایک برف کے نیچے چلتا رہے اس کے سائے میں تو وہ سایہ ختم نہیں ہوگا یہ بخاری مسلم شریف کی روایت تل کا اکبل والوں کا انجام جہنم کی آگ ہے اللہم رضا تیری رضا و جنت کا سوال کرتے ہیں من کو النار اور, تیری پنا تیرے سے اور جہنم کی آگ سے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب ادا کی ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اے نبی اس سے جو آپ پر نازل کیا گیا اہل کتاب میں سے وہ جو ایمان لے لیا نبی علیہ السلام پر ان کا تذکرہ ہے اور بعض گروہ اس کی باتوں کا انکار کرتے ہیں انہیں اہل کتاب میں وہ ہیں جو منکر ہو گئے اور انہوں نے حق قبول نہ کیا کل ان نما امر تو شریف فرما دیجیے کہ بے مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں علہی ادوی معام میں اسی کی طرف بلاتا کی طرف میرا ٹھکانا ہے وہ کدال کا انزلہ حکمر عربی اور اسی طرح نے اس کو عربی زبان میں حکم بنا کر نازی کیا ولا انتباط اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کیا آپ کے پاس علم سے آ گیا، مانک من اللہ و لا تو اللہ مقابلے میں نہ آپ کو کوئی حمایت ہی ہوگا نہ کوئی بچانے والا یہ ساری بات لوگوں کو حضور سے خطاب کر کے لوگوں کو سنایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رکو اور صورت ہوں گی مکمل اور ادا کریں گے تراوی ون قبل اور یقینا ہم نے رسول بھیجے اے علیہ السلام آپ سے پہلے عطا کی بیویاں اور اولاد بی اللہ بی اللہ اور کسی رسول کو یہ اختیار نہ ہوا کہ وہ لے آئے کوئی نشانی اللہ کی اجازت کے بغیر یہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے نشانی عطا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے لکھول کتاب ہر وادے کے لیے ایک تحریر مراد طے شدہ ہے یم ماہ یشا بچ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے وہ ان رہو امول اور اسی کے پاس امول اصل کتاب ہے یعنی لوہے محفوظ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یہ بھی تقدیر کی قسم ہے ایک ہے تقدیر مبرم طے شدہ ایک معلق جس میں اللہ کے علم میں ہے کچھ ہوگا تو کچھ ہو جائے گا کیا مطلب حضور نبی اکرم علیہ صلاحت السلام نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے اس کا رسق کم کر دیا جاتا ہے بندہ دعا کرتا ہے تقدیر بدل دی جاتی ہے بندہ سلا رحمی کرتا ہے اس کی عمر میں اس کے رس میں اضافہ یعنی برکت عطا کر دی جاتی ہے مسند احمد کی روایت ہے یہ بھی اللہ کے علم ہے ہاں اللہ کے علم ہے کہ بندہ یہ عمل کرے گا تو ایسا ہوگا یہ کرے گا تو ایسا ہوگا اس کو تقدیر معلق بھی کہتے کہ اس میں اللہ چاہے تو معاملہ ختم کر کے کچھ اور کر دے اور یہ کہ تقدیر مبرم جو بالکل اٹل ہے یہ اللہ کی شان جو چاہے مٹا دے جو چاہے باقی رکھے وعندہ ام الكتاب اور اسی کے پاس اصل کتاب یعنی اللہ محفوظ ہے وَإِمَّا نُلِيَمْنَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِيدُهُمْ او نت کا اور اگر اے نبی علیہ السلام ہم آپ کو کچھ حصہ اس عذاب کا دکھائیں جس کا ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے یا ہم آپ کو وفا دے دیں فعین علی کل بلاک ہمارے آپ کے ذمہ تو پیغام کا پہنچا دینا ہے وہ علی حساب اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے اولم یو انا نم کس نقبہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں کچھ اس میں وہ اوزون کی جو لیئر اس پر بات کریں گے وہ کر لیجیے تو وہ بیان ہو جائے گا لیکن یہاں نکتا کیا ہے یہ مکہ مقدمہ میں کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اطراف کے لوگوں کو اسلام کی قبولیت کی توفیق دے رہا ہے کل یسرب میں بھی اسلام کی شمع روشن ہو جائے گی اور پھر کیا ہوگا یہ مکے والوں کا ایک احاطہ کر لیا جائے گا اور پھر بالآخر مکہ مقدمہ غالب ہو جائے گا تو کیا ہے ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں تو کیا وہ دیکھتے نہیں اور اللہ, اللہ حکم عطا کرتا ہے کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں ہے وہ بہوا سری اور لینے والا ہے اللہ محاسب نہ حساب یسیرا اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما وقت مکر اللہ قبل فنی اللہ مکر و جمیا اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے چالے چنی تو تمام کی تمام تدبیر تو اللہ ہی کی ہے یعنی اسن یا جو ہر شخص کمائی کرتا ہے مراد اعمال کی عاقبت کا گھر کس کے لیے ہمیشہ کی کامیابی باہر کس کے لیے ان کو پتہ چل جائے گا کفر اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہے کلبی علیہ السلام آپ فرمائیے کفاب اللہ شہید ودی نم اللہ تعالیٰ میرے تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے ممن علم الكتاب اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے اہل کتاب کے یہاں نشانیاں موجود ہیں تم ان سے بھی اے مشرقین مکہ پوچھ سکتے ہو <تصفح> رب اطيكم وشفاء, وشفاء لما في الصدور هدى ورحمه وهدى ورحمه للمؤمنين يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه قَدْ جَاءَتْكُمُ نُصحَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هو خير ممن